جیستے اجماع اجماع کا مخالف ہے گمراہ ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا بڑوے ہزار برتبہ پیدا ہو جاؤ نا اللہ کے فضل سے ان حقائق تک فنون کی ان گہرائیوں تک تم نہیں پہنچ سکتے جہاں ہم پہنچے بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے پہنچ کر دکھاؤ تمہیں کیا معلوم اجماع کیا ہوتا ہے کتنے قسم کا اجماع ہوتا ہے اللہ کے فضل سے یہ تمہارے باس کی بات ہی ہے یہ بات ختم اب میں پوری دنیا کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں نے تحقیق تفتیش کی ہے اور نظر و تعمل کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنا آخری خلاصہ آپ کو سمجھا دیا ہے اس کے متعلق اگر کسی کے پاس دلائل اس کے برخلاف موجود ہیں دلائلیں سبستی نہیں برہانی دلائل ہونے چاہیے تو اگر کسی کے پاس موجود ہیں حمد اللہ ہے ناچیز ناس کے دروازے کھلے آئے انشاءاللہ شاء بیٹھ کر پوری تسلی کرا کے بھیجوں گا اگر وہ میری کو تسلی کرا دے گا تو میں اپنا لا چھوڑ دوں گا قومن اللہ تلو یا دلو ہوا اقرب ال تقو سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعوی اجماع کا ابطال اس سے پہلے بیان میں دعوئے تواتر کا ابتال کیا تھا اب دعوائے اجماع کا ابتال ہے اور یہ تفصیل ہے جس کا اس میں بار بار وعدہ کرتا رہا اعلی حضرت کے یہ لفظ بجماع اہل سنت فاسق و فاجر بس اس پر کلام ہے آپ کا یہ دعوی اجماع اہل سنت کا قطع ناقابل تسلیم اور مبنی برخلاف حقیقت ہے یہاں پر بھی آپ سے وہی کام ہوا کہ شہرت کو اجماع کر دیا اب میں صحابہ کرام رد اللہ تع عل اجمائین کے مبارک دور سے سیدنا معاویہ پاک کے جانے کے بعد یعنی جس دور میں یزید پر فسق و فجور کا حکم لگنا شروع ہوا اس دور سے اس کے فسکو فجور کے حکم لگانے کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کے نام اور حوالے پیش کروں گا جن کو کوئی بندہ بھی اہل سنت سے خارج کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کرے گا تو خود نہیں رہے گا جس وقت ہر ہوتی ہے کربلا شریف کے حادثہ کے وقوع کے بعد مدینہ شریف میں فتنا یہ ہوا جنگے ہر ہوئی ہر کہتے ہیں سیاہ پتھروں کو چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھروں جس زمین میں وہ ہوں اس زمین کو ہررا کہا جاتا ہے تو مدینہ شریف کے آس پاس بہت زیادہ ایسے تو وہ ہر کئی قسم کے ہیں ہم نے دیکھے تو ایک مقصور سہرا وہاں یہ جنگ ہوئی اس جنگ کے داعی دو صحابی پاک تھے ایک سیدنا عبد اللہ بن خانولہ دوسرے سیدنا عبد اللہ بن متو یہ چھوٹے درجے کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں عبداللہ اللہ بن حنظلہ یہ بنے انصاریوں کے امیر اور عبداللہ بن متی نے قریشیوں کے مہاجرین مدینے کے گلیاں سنبھالی گئیں یزید نے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کو بھیجا تھا سمجھانے کے لیے پھر جس دستے کو بھیجا تھا اس کو کہا تھا کہ ان کو پہلے بلانا تین بار دعوت دینا مخالفت چھوڑو اگر نہ چھوڑیں تو پھر مدینہ کو لوٹنا مارنا تمہاری فوج کے لیے ٹھیک ہے کر دینا شروع اس سے فارغ ہونا تو مکے چلے جانا عبداللہ اللہ بن زبیر پر. وضی اللہ اب سارے قصے میں تو جانا مقصود نہیں ہے بندہ بتانا چاہتا ہوں فسق کا الزام لگانے والے یہ دو صحابی ہیں اب انہیں کے دور شریف میں اللہ اکبر یزید کے حق میں ہو کر ان کے مقابلے میں شدید غصہ اور غزب دکھانے والے اور یزید کو اس وقت مسلمان اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا بتانے والے جو صحابی تھے ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے مقابلے میں اٹھنے کو غدر کہا جس طرح کہ بخاری مسلم میں ہے اور اپنے تعلق داروں کو سختی سے منع کیا اور ان کے مقابلے میں یعنی صحابہ کے مقابلے میں دو صحابہ جو تھے ان کے مقابلے میں یزید کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان سنایا صحیح حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اللہ اکبر و کبیرہ اکہتر گیارہ نمبر ہے بخاری کا اس میں لفظ لمبا خالہ اہل المدین تیزی دبنا معاویت تھا جامع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينسقب لكل غادر اللواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا كها وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدراً اعظم من رسبا حضرت ابن عمر نے جس وقت مدینے والوں نے یہ بتی یزید کی بعد توڑی دو صاحب جنہوں نے توڑنی تھی جنہوں نے توڑنی تھی سب نے نہیں توڑی تھی اہل بیت میں سے تو کسی نے توڑی تھی جیسا کے الوداعیہ وہ نیا میں ہے اہل عبد المتلب میں سے کسی نے بھی نہیں توڑی تھی یہ البدایہ میں موجود ہے جن حضرات نے توڑی تھی اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے اپنے ساتھیوں اپنے حلقہ کے لوگوں اپنی اولاد کو اکٹھا کیا کر کے فرمایا ہم نے اس مار دیے ان لفظوں پر غور کرنا ہم نے اس شخص اس مرد کی بیعت کی ہے اللہ اور اس, کی اس کے رسول کی اطاعت پر اللہ ہے وہ رسول اللہ رسول کی بیع اللہ رسول کے سودے پر یہ اس کے ساتھ جو ہم نے بیعت کی ہے یہ اللہ رسول کا سودا ہے اللہ رسول کی اطاعت پر بیعت کی ہم نے اور میں یہ جانتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس سے بڑا قدر دھوکھا اور کوئی نہیں ہوگا غداری اور کوئی نہیں ہوگی کہ بندا اللہ رسول کی اطاعت پر کسی کی بیعت کرے اور پھر اس کے مقابلے میں لڑائی ٹھان لے یہ تو بہت بڑا قدر ہے اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو میرا اس کا تعلق کٹ جائے گا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آنو. مسلم شریف میں تو یہ ہے اگر کوئی بندہ غداری کرے گا بیعت کر کے تو قیامت کے روز جھنڈا غداری کا اس کے کندھے پر باندھا جائے گا اور اس کو مشہور کیا جائے گا پورے میدان معاشر میں یہ وہ شخص ہے جس نے غداری کی تھی یہ مسلم کی اٹھارہ اکاون حدیث ہے اٹھارہ اکیاون جا عبد عبداللہ بن کان من امر اللہ ما کان خان یزید بن ماویہ فقول عبد الرحمان وسادا حضرت عبداللہ بن متعین نے فرمایا ان کے لیے سرانہ رکھو تکیہ رکھو آپ نے فرمایا انی کلی اجلس. بیٹھنے کے لیے نہیں آیا میں حد تھا کہ میں تو حدیث سنانے آیا ہوں سمعت رسول اللہ صلی اللہ یقور من خالہ مما تھا ہی بیعہ ما جاہ لیا یہ سنانے آیا ہوں حضور نے فرمایا جو شخص حاکم کی تاج سے ہاتھ نکالے گا اللہ تعالی کے پاس جائے گا لا حجت اللہ اس کی کوئی حجت نہیں ہوگی اور جو مرے گا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت نہیں ہوگی حاکم کی تو جاہلیت کی موت مرے گا یہ حدیث سنائی اور وہ دوسری بھی ہے جس کا مطلب مانا میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں تو بھائیوں یہاں پر جو بات قابل توجہ ہے کیا یہ سارا کچھ اتنا سختی اور پھر یہ لفظ کہ اللہ رسول کی اطاعت پر ہم نے بیعت کی ہے اس کی تو اس کا مطلب ہے وہ تو اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ رسول کی اطاعت والا ہے جس طرح ہم نے پہلے کی تھی اسی طرح ہے جب ہے تو اب ہمارا حق یہ بنتا ہی نہیں ہمیں شریعت اجازت ہی نہیں دیتی کہ ہم اس کے خلاف اٹھڑے ہو کھڑے ہوئے تو یہ تو پہلے شخص ہیں کہ جو اس وقت دفاع کر رہے ہیں یزید کا اتنے بڑے مبارک شخص کو اہل سنت سے کیسے خارج کیا جائے گا اور پھر دعویٰ کیا جائے گا کہ اہل سنت اجماع ہے یہاں پر جو مزید تنبیہ کی ضرورت ہے اعلی حضرت کے خلاف یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتح میں یہ لکھ دیا ہو ہو دو صورتیں تھیں یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو یہ رخصت تھی سبب کچھ نہ تھا یہ لفظ غور کرو ایک طرف بخاری کی حدیث رکھو ایک طرف ان الفاظ برو عبداللہ بن عمر جیسی جن کو سیرت رسول کریم کا پیکر سب سے بڑا مانا جاتا تھا اور ہر کسی دنیا میں مصروف نہیں ہوئے اگلے آ کر گھر کہتے رہے خلیفہ بناتے ہیں فرماتے تھے نہیں میں نہیں بننا چاہتا عمر کے بیٹے ہیں خلیفہ رہ چکے ہیں اتنے بڑے خلیفے کے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لئے اکاؤنٹ تیار نہیں تھا لیکن وہ فرماتے تھے نہیں یہ کام میں نہیں کروں اتنا بڑا متقی بندہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت پر ہم نے اس کی بیعت کی ہے تو بیعت اس کا مطلب یہ نکلا کہ یزید کی بیعت اللہ رسول کی اطاعت پر کی گئی تو ظاہر بات ہے سب کے لیے یہی تھی یہ تو نہیں کہ عبداللہ بن عمر کی جو بیعت تھی تو اس کو تو کہا گیا کہ تم نے خدا رسول کی م. میں جو بات کروں گا اس کو ماننا ہے خدا رسول کی اتاد پر میں تیری بیعت کر رہا ہوں یہ کہہ رہے ہوں اور باقی کہہ رہے ہوں نہیں ہم ہر طرح جس طرح کی مرضی ہے تو خدا رسول کے خلاف چلے جو مرضی ہم تیری اطاعت کریں گے یہ تو ممکن ہی نہیں حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیعت کی ہے اللہ رسول کی اطاعت پر اس کا مطلب جدید کی بیعت اللہ رسول کی اطاعت پر ہوئی جب اللہ رسول کی اطاعت پر ہوئی تو اب واقدی کذاب یا کسی اور کذاب کی روایت کو لے کر اتنی صحیح روایت کے مقابلے میں اعلی حضرت فرمائیں وہ بیعت ہی ملعون تھی یہ کیا ہوا میں چیلنج کرتا ہوں کوئی دنیا کا بندہ یہ ثابت کر کے دکھائے کہ یہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ بیت خدا رسول کی مخالفت کے لیے ہوئی تھی کوئی کوئی صحیح روایت کوئی حسن دکھا دیا توبہ توبہ اور پھر اگلے الفاظ تو اور زیادہ سخت اور صحت کے سراسر خلاف اور سراسر باطل ہیں کیا یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت اللہ الاخ ولا تھا صحابی فرما رہے ہیں اللہ رسول کی اطاعت پر اور آپ فرما رہے ہیں خلاف قرآن و سنت بے آد سمجھ آئی نہیں لگتا ایسے ہے جذبات میں لکھتے رہے اور تحقیق نہ فرمائی ٹھنڈے دل سے سوچتے جذبات کو ساتھ نہ آنے دیتے تو ایسے الفاظ مشریف سے نہ نکلتے میرے بھائیو پہلے شخص کون ہیں یزید کا دفاع کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو حسن حسین سے افضل ہیں سلام اللہ علیہ کیوں کہ بے رضوان میں دو مرتبہ رسول اکرم کی بیت فرمائی یہ سیرت کا اتفاق ہے اس بات اور حسن حسین پاک کو تو کسی مارکا اور کسی جہادی مہم میں رسول اکرم کے دور میں شرکت کا موقع نہیں ملا اور ان کو اتنا بڑی مہموں میں خصوصاً بیترزبان میں اور بیتر ازبان والے اہل سنت کے نزدیک بالتفاق افضل ہیں دوسرے تمام سے تو بھائیو عبداللہ بن عمر پہلے مدافع یزید کے ساتھ دوسرے آتے ہیں امام محمد بن حنفیہ ہے مولا علی کے بیٹے شان اتنا ہے کہ مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا تمہارے خدا بیٹا دے گا اس کا نام میرے والا رکھنا بعد میں ہوئے نام شریف پہلے حضور نے منتخب فرمائے اور یہ توقعات ابن ساتھ میں موجود ہے تو محمد بن حنفیہ مناظرہ کرتے ہیں مناظرہ ہے سارا موجود ہے سنت بالکل صحیح حافظ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر والی بخاری شریف کی روایت نقل فرمانے کے بعد پھر فرماتے ہیں وزاد فی ہل مداعنی ان سخت انمشا عبداللہ بن متی وا صحاب محمد بن عالف فأرادوه على خلع يزيد فأبى وقال ابن مطيع إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب قال ما رأيت منه ما تذكرون وقد أخمت عنده فرأيته مباذبا للصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه قال كان ذلك منه تصنع لك ورياه سند بوهي بخاري والي سند بخاري والي أنجي اور جو بتائی نہیں ہے ان کے متعلق یہ حجا بین میں فرماتے ہیں پوچھا گیا سیکا ہے فرمایا سیکا تن, سیکا تن, سیکا تن. تاریخ اسلام میں ان کے حال کے اندر دیکھ لینا اللہ اکبر تو فرماتے ہیں عبداللہ بن متھی تشریف لے گئے یہ سارا ملازرہ میں نے بیان میں سنایا ہوا ہے بہت لمبی ری بات پوری مکمل نقل فرمائی ہے کس نے الوداع و نیا نے پورا منادرا دیکھنا ہو تو اس میں تو ابن متھی اور آپ کے ساتھی آتے ہیں محمد بن حنفیہ کے پاس یزید کی بات توڑنے کے لیے ابن متھی فرماتے ہیں یزید شراب پیتا ہے نماز چھوڑتا ہے حکم کتاب سے ہوتا تجاوز کرتا ہے امام محمد بن انفیہ فرماتے ہیں ہی تو میں نہ کرو جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو وقت اقم تو میں نے اس کے پاس رہائش رکھی اس کے پاس قیام کیا میں تو اس کے پاس رہا ہوں اور یہ رین رکھنا حسن حسین پاک یزید کے پاس نہیں رہے محمد بن انفیہ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حسن حسن پاک دمشق نہیں گئے یعنی یزید کے ہوتے ہوئے اچھا خیر تو فرائے تو ہوں موازب میں نے تو اس کو مسلسل نماز پڑھتے دیکھا کبھی اس نے نہیں ترک کی متحر الخیر نیکی کے کام ڈھونڈتا ہے عن الفق فقہ کے متعلق سوالات صحابہ سے ادھر ادھر سے مسائل پوچھتا عبداللہ بن مطی فرمانے لگے یہ سارا تسن اور ریا تھا تیرے لیے پھر وہ آگے انہوں نے مناظرہ سارا وہ اس میں ہے الوداع میں جس وقت میرا مقصد وہ بیان کرنا نہیں وہ تو مکمل مستقل موضوع بیان کر چکا ہوں یہاں پر اب یہ بتانا مقصود ہے کہ یزید کا دوسرا بندہ جو یزید کا دفاع اور اس کو صالح ثابت کر رہا ہے الزام فسق کے بعد تو وہ کون ہے امام محمد بن احنفیہ جلیل القدر تابعی مولا علی کے شہزادے اتنا بڑے آل بیت کے امام تو ان کو اہل سنت سے نکالنا ان کی مخالفت کے باوجود اجماع کا دعویٰ کرنا یہ کیسا عجیب بات ہے ان کے بعد تیسرے شخص اللہ اکبر و کبیرہ تیسرے شخص اس مبارک دور میں ایک شادی رسول حضرت اسیر اس کون طبقات میں ان کی روایت ہے ہماری میں موجود ہے بارہا بیان کر چکا ہوں صحابی رسول تھے وہ صحاب فرماتے ہیں وہ صحابی فرماتے ہیں بھئی افضل مفضول کا مسئلہ ہے یزید سے افضل لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے یزید ان کے برابر کا نہیں ہے مفضول ہے لیکن اتنا بات ضرور ہے کہ اگر اس کے ہو ایسا شخص بن جاتا ہے اور اس سے امت کو امن نصیب ہو جاتا ہے اس کی حکومت میں اختلافات افتراقات ختم ہو جاتے ہیں تو یہ کافی ہے یہ صحیح ہے یہ ازر پاتا ہے وہ افضل مفضول کا مسئلہ بتاتے ہیں یہ بندروں کے ساتھ کھیلنا فلاں فلاں فلاں یا آج کے کسی بندر کو کسی بندر ریبو مخلف قذابوں کی روایتوں سے نظر آیا ہوگا آگے چلتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ میں اس وقت اس وجہ سے نہیں دینا چاہتا کہ وہ یزید کے باپ کے دور کا مسئلہ ہے قسطنطنیہ والا اور میں دینا چاہتا ہوں حضرت معاویہ کے جانے کے بعد آپ جانتے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ کو وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رحمت کی دعائیں دیتے ہیں اس کو یہ کہاں ہے بھائی یہ کہاں ہے یہ حضرت لسان المیزان حافظ الشان حافظ الشان عسقلانی یزید کے حالات میں لسان المیزان میں دو روایتیں لائے ہیں پہلے روایت لائے ہیں قال ابن الشوزب سمعت ابراہیم بن ابی ابل عبد اللہ بن شعزب صدوق عابد محرران نے لکھا بلسکا ابراہیم بن ابی ابلا شیکا سمعت عمر رابن عبد العزیز یترحم علی یزید بن مابیہ راوی کہتے ہیں میں نے عمر بن عبد العزیز کو سنا وہ یزید پر رحمت بھیج رہا تھا روایت حسن لیداتے ہی ہے اگلی روایت جو مشہور ہے لوگوں میں مولویوں نے سنائی اور پچھلی چھپا لی جو چھپا لی وہ میں نے سنا دی جو انہوں نے ظاہر کی ہوئی ہے وہ گیا ہے فضا کر راج الزیز اپنا معاوضہ فقال امیر المنزیز فقال الحو امر تخل امیر المن امر ابھی فبول نے سوکھا حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے کسی نے امیر المومن کہہ دیا یزید کو تو بیس کوڑے مروائے تو امیر المومن کہتا اس کو افسوس ہے یہ روایت یہ روایت ایک او میرے بھائیو مجھول الحال نوفل بے نبی مجھول الحال کی وجہ سے ضعیف ہے اوپر والی حسن لذات ہی ہے جو ضعیف تھی اس کو مولویوں نے آگے رکھ دیا اور جو صحیح تھی اس کو چھپا دیا یہاں یہ تنبیہ کرتا چلوں کہ تہذیب ال میں حافظ حافظ الشان رحم اللہ ان سے ایک خطا واقع ہوئی وہ ایک واہم لگ گیا ان کو کیا کہ انہوں نے یہ نوفل جو ہے اس کو نوفل بن ابھی عقرب اور یہاں بھی نوفل بن ابھی آکرب فرما دیا حاشا وکل نوفل بن ابھی آکرب نہیں ہے یہ یہ نوفل بن ابل فورات ہے جس طرح کے تاریخ الاسلام صاحبی کے اندر ہے نہ یہ بات کرنے والا نوفل بن ابھی اقرب ہے نہ اس کے اگلے شاگرد ہیں نہ کسی طرح یہ ان سے وہم ہوا صحیح کیا ہے نوفل بن ابل فورات اور یہ مجھور اللہ اور اگر کوئی کہا ہے، یار تو ہم نے چشتی جو روایت سنائی ہے اوپر والی وہ تو منخط ہے بھائی بے کہاں اور اتنا دور اور وہ دو راوی کا ذکر کر کے تو روایت آگے پہنچا رہے ہیں تو درمیان میں کتنے راوی ہیں میں کہوں گا جس جو آپ پیش کرتے ہو اس کا بھی تو یہی حال ہے وہ نیچے سارے راویوں کو گرا دیا دو راویوں کا ذکر ہے جو تمہارا جواب وہاں ہوگا وہی ہمارا یہاں ہوگا اس کو اٹھانے سے شرم نہیں آئی اس کو اٹھانے سے شرم آتی ہے ارے بھائی وہ نقل کر رہے ہیں اگلے دو رویوں کو ذکر کر کے تو ان کے پاس انہوں نے دیکھی ہی ہیں روایتیں وہ ہم نے تو نہیں دیکھی ہم ام ان کی نقل پر اعتماد کر رہے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ انصاف کا تقاضا جو تھا وہ ہم نے پورا کیا انصاف پہلی روایت کے حق میں جاتا ہے کیوں وہ حسن ہی ہے دوسری ضعیف ہے بیس کوڑے مارنے والی ضعیف ہے اب بتاؤ امر اپنے عبدالعزیز کو اہل سنت سے کون خارج کرے گا ڈاکٹر ہجما اجماع اجماع, اجماع ہاں کیا بات ہے یہ چیز اجماع اجماع کا مخالف ہے گمراہ ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا وہ <laughs> بڑوے ہزار برتبہ پیدا ہو جاؤ نا اللہ کے فضل سے ان حقائق تک فنون کی ان گہرائیوں تک تم نہیں پہنچ سکتے جہاں ہم پہنچے بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے پہنچ <laughs> کر دکھاؤ تمہیں کیا معلوم اجماع کیا ہوتا ہے کتنے قسم کا اجماع ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ए, یہ تمہارے بس کی بات ہی ہو یہ بات ختم بات سمجھنا میرے بھائی ہو تو عمر بن عبدالعزیز बार। رحمت بھیج رہے ہیں اे? تو کیا ان کی اس بات سے جدید کا فاسق ہونا سامنے آتا ہے کیا سمجھ نہیں آ رہی اور یہاں یہ تنبیہ کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فرمانا فضاوہ شریف میں جلد نمبر چودہ صفحہ چھ سو تین پر یدید بے شک پلید تھا اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے اور اسے رحمت اللہ تل علیہ نہیں کہے گا مگر ناصبی کہ آہل بہتر رسالت کا دشمن ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تو گئے ان کو مانتے ہو خلیفہ حق خلیفہ راشد وہ رحمت اللہ علیہ یترحم علی، یہ کیا لفظ ہے وہ رحمت بھیج رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت دست بستہ گزارش ہے آپ کی امامت کو سلام ہزار بار عزت کرتے ہیں لیکن غلط کو غلط کہنا یہ آپ سے ہی سیکھا ہے ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے تو وہ تو فرما رہے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمت بھیج رہے ہیں تو آپ کا فرمانا وہ پکا ناسبی تو یہ پکے ناسبی نکلیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا رہے گا آل سنت کے ہاتھ میں کیا رہے گا خیر اللہ اکبر و کبیرہ یہ سب جذباتی فتوے ہیں جی ان کو کہتے ہیں جذباتی فتو اب میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اماموں کی طرف آتے ہیں شریعت کے یہ دور بدور آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ کسی دور میں اجماع نہیں ہوا اللہ کے فضل سے یہ محض دعویٰ ہے حقیقت نہیں سیدنا امام احمد بن حنبل اللہ اکبر کتاب یہ روایت ہے بھائی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کتاب سننا صحیح روایت من منقن اللہ جزید اب نے مواویہ خال اللہ تکم تھی ہار آپ سے پوچھا جاتا ہے شخص کہتا یزید بن معاویہ پر لعنت ہو آپ نے فرمایا اس میں مت بول قل تو ما تقول امام نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کے قتل ہی مومن کو لعنت بھیجنا اس کے قتل کا قتل جتنا جرم ہے اور حضور نے فرمایا خیر الناس اللہ سے کرنی تمین ود سارا یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دور میرا ہے پھر ساتھ والوں کا یعنی صحابہ تابعین تو تابعین کی روایت الفاظ ذکر کر کے ثم جلو نہ ہم کے پھر فرماتے ہیں وہ قدرہ یزید فی ہم یزید تابعین میں ہوا ہے بتاؤ امام محمد ب فرما، میں فرمایا اور پھر فرمایا جو حضور نے فرمایا ہو جواب دے رہا امام احمد بن بنبل کہ مدینے والوں کو جو ڈرائے گا تھمکائے گا اس پر لانت ہے وغیرہ وغیرہ جو روایتیں آتی ہیں حدیثیں سے امام احمد نے جواب دیا امام نے فرمایا حضور نے یہ فرما دیا کہ اللہ ملان تو ہوں اور سبب تو ہوں اے اللہ میں اگر کسی کو سب و شتم کروں لانت بھیجوں تو اس کو اس کے حق میں رحمت بنا دینا تو حضور نے ساتھ رحمت کی دعا دے دی تم لانت کا کر, کرتے ہو پھر امام احمد فرما اسی وجہ سے توجہ اگر کوئی کہے کہ اوپر والی روایت اس کے کھڑی ہے آپ اللہ سب سے پوچھا گیا کے متعلق اس سے حدیث روایت کرنی چاہیے کال اللہ یوز کردیث بولا جم بغیل و حدیث کسی کے لیے حق. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے حدیث لکھے خلطل احمد و من خان بالمدینہ فال کالا خلط الحمد کال اللہ خان اب جہاں پر اگر کوئی کہے کہ ماں معامل سے پوچھا گیا حدیث روایت اس کے یزید سے کر لیتے فرمایا نہیں وہ اتر لائق ہی نہیں کہ وہ اب یہاں پر اس روایت کو اس کے مقابلے میں رکھ کر جو نیچے والی ہے جو اس کو تابعین میں شامل کر رہی ہے اس روایت اور اس کو آپس میں آمنے سامنے رکھا جائے تو اگر کوئی کہے کہ یار وہ حدیث روایت کرنے سے جب روک رہے ہیں تو وہ تو کبیرہ گنا ہو گیا اس کا فاسق فاجر ہے تو روک رہے ہیں کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس نے مدینے کے ساتھ یہ کیا یہ کیا تو اس کا جواب گزارش کروں کہ یہ اوپر والی حدیث قطع یقیناً اس کے فسق کو مستلزم نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کہ اس کے اندر یہ تعویل و احتمال موجود ہے کہ یزید نے جو کام کیا اہل مدینہ یا مکہ پر اہل مدینہ کے ساتھ یا اہل مکہ کے ساتھ جو کام کیا جو جنگ کی جو بندے مرائے لوٹ مار کرائی تو شبہ اشتہاد اس کا موجود ہے جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں تواتر کے اب کے موضوع میں شبہ اشتہار وہاں ہے اب امام جو فرما رہے ہیں بات سمجھنا تو اس کا ایک خلاف مربت یہ عمل خلاف مروت یہ جی عمل ضرور بنتا ہے خلاف مروت کی وجہ سے اس کی عدالت ختم ہو جائے گی کیونکہ عدالت کے لیے فس کو فجور سے بچنا اور خلاف مروت کام سے بچنا ضروری ہے تو یہ اس کا عمل خلاف مربت تھا یعنی اس کے نظریے میں تو شبہ اجتہاد تھا لیکن امام احمد اور دوسروں ہمارے سامنے تو خلاف مربت ہے جب خلاف مربت ہے تو امام صاحب خلاف مروبت کی وجہ سے اس کی عدالت کو باطل کر رہے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ روایت کے باب میں محتاط بڑے بڑے محتاط لوگ امام بخاری کی طرح وہ تو اس سے بھی باریک بات دیکھ لیتے ہیں مثلا امام بخاری جاتے ہیں امام بخاری جاتے ہیں کسی بندے کو دیکھتے ہیں وہ حدیث کا راوی تھا یہ حدیث لینے کے لیے جاتے ہیں اس کے پاس وہ جھولی لا رہا ہے چھاچ لا رہا ہے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں جیسے گھوڑے کے... آپ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی حدیث کیسے لوں اب بتاؤ کون سا اس نے گناد کیا تھا زیادہ سے زیادہ یہی کہو گے کہ امام, امام صاحب کے نزدیک خلاف مرمت عمل تھا بس انہوں نے اس کو پسند نہیں فرمایا تو حدیث چھوڑ دی تو امام محمد کے نزدیک یہ خلاف مرمت مقصد یہ مستلزے میں فصق ہونا اس کا یہ لازم نہیں آتا کیونکہ دوسری روایت اس کو تابعین میں ڈال رہی ہے اسی وجہ سے طبقات الحنابلہ میں صاحب موجود ہے یہ طبقات الحنابلہ جو ہے نا اس کے ساتھ آخر میں امام ابو محمد بن تمیم حنبلی جو امام محمد بن حنبل کے مذہب کے بہت بڑے وکیل تھے ان کا عقیدہ آخر میں پڑا ہوا ہے جو انہوں نے امام احمد بن حنبل کی طرف سے لکھا ہے تو اس میں صاف لکھا ہے وہ کان یوم سکھ آئین یزید بن معاویہ و یا تحرہ جو مین اطلاق القول احد من الصدر الأول امام احمد بن حنبل یزید بن معاویہ سے ہمیشہ زبان چپ رکھتے تھے خاموش اور اس کا مسئلہ خدا کے سپرد کرتے تھے اور بہت ہی حرج محسوس فرماتے تھے صدر اول صدر اول صحابہ عابین کا دور جو ہے ان دوروں میں صحابہ تابین ان کے متعلق زبان کھولنے کے متعلق بہت حرج محسوس کرتے تھے اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان حضرات میں زبان کھولو یہ کیا لکھا ہوا ہے پانچویں صدی میں یزید کے فسق اور آدم فسق یعنی اس کے فاسق ہونے نہ ہونے کا اختلاف دکھاتا ہوں انتہائی مستند کتاب میں پانچویں صدی یہ تو نص ہے سریح نص ہے حنابلہ کے بہت بڑے وکیل اور امام ہیں پوری دنیا میں مشہور قاضی ابو ابویالہ کبیر محمد بن حسین ان کی وفات ہے چار سو چار سو اٹھاون میں چار سو اٹھاون ہجری میں ان کی وفات تابقات الحنابلہ جو دنیا میں کتاب مشہور ہے وہ ان کے بیٹے قاضی ابو الحسین کی ہے تو یہ جو قاضی ابو یعلا کبیر ہے نا جن کی وفات چار سو ہجری میں ہے ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے کتاب الروایتین والوجہین یہ دیکھ کتاب الروایتین فلوجہن آپ جانتے ہیں اس کے تین حصے ہیں ایک عقائد ایک عقائد کا حصہ ہے ایک اسقول فقہ اور ایک فقہ امام احمد بن حنبل سے جس جس مسئلے میں ان تین ابواب کے اندر دو دو روایتیں منقول ہیں ان روایتوں کو انہوں نے لیا اور اس کی وجہ بیان کی اس کی دلیل پیش کی ہر روایت کی اس کو بولتے ہیں کتاب الروایت والوجہین پوری دنیا میں یہ کتاب مشہور ہے اس کتاب کے عقدی حصہ میں لکھا ہے عقدی حصہ یعنی اعتقادی حصہ عقائد کا حصہ جو ہے یہ عنوان ہے یہ عنوان ہی کافی ہے مسئلہ فی یزید بن معاویہ حل یقم بے فصی عملہ یہ مسئلہ ہے کہ امام احمد سے دو ہیں تو یہ عنوان ڈال رہے ہیں کہ یزید کو فاسق کہنا ہے یا نہیں اب آگے چل کر ایک روایت کا ظاہر یہ بتا رہے ہیں قاضی کہ حکم فسق لگتا ہے اس روایت کے ساتھ ظاہر کا لفظ بول دوسری روایت اس کو پیش کر کے فرماتے ہیں فظاہر و انہم بسک ہی داخل الذي الحم رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ونح القلم <تصفح> کہ دوسری روایت جو ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ یزید کو فاسق نہیں کہنا کیوں؟ امام محمد بن حبل نے اس روایت میں اس کی لانت پر انکار فرمایا اور اس کو قرن اس قرن میں داخل کیا جس کرن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی صحابہ کا کرن جب حضور فرماد خیر القرون نے میری سنگت سب سے بہتر ہے اس کا مطلب ہے سنگت صحابہ تو ملدین جلو نہ پھر تابعین تم اللہ دینہ جلونا پھر تبت اور بات صحیح رواج میں آیا ہے تم اللہ دینا جلونا چوتھی مرتبہ تو فرمایا اتباع تب اتنی خیر یہ دیکھو امام اہل سنت کا دیکھو دعوی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اجماع ہے اہل سنت یہ کہاں پانچویں صدی چھٹی پانچویں صدی یہ غوس پاک کی سدی ہے بغداد ہے اور یہ بغداد کے امام ہے جن کا روایت کا حوالہ دے رہا ہوں اور آپ کے امام مرشید مرشید طریقت گوس پاک مینا یہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں قاضی ابو جلا کبیر کے اندازہ لگائیں امام محمد کے پاس تو یہ ہے ان کی روایات میں یہ اختلاف ہے ان کے اصحاب میں اختلاف ہے اتنے بڑے صاحب وہ یہ اختلاف نقل فرما رہے ہیں اور نرس فرما رہے ہیں کہ اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فاسق ہے اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فاسق نہیں یہ کہنا ہی نہیں ہے فاسق اس کو اب بتائیے امام سید نہ امام احمد بن حنبل جیسا بندہ وہ امساق کر رہا ہے تب کر رہا ہے تو اجماع ہے کیا کتی کہاں سے اجماع ہو گیا امام احمد سنی نہیں ہے کیا بہت بڑے ہم بلوں کے امام تحظیب الکمال کے مصنف یوسف مزی انہوں نے جو تحظیب الکمال لکھی اس کی اصل الکمال ہے حافظ عبد الغنی مقدسی سیر اللہ تعالی عنہ. یہ غوث پاک کے دور میں تھے وہ دیکھو کیا کہتے ہیں ان کا یہ فتوا موجود ہے پورا قلمی حافظ ابن رجب حنبلی کی جو ذیل ہے طبقات الحنابلہ پر اس میں صاف لکھتے ہیں خلافت ہُو جزید کی خلافت بالکل صحیح تھی بعض علماء فرماتے ہیں با یاہو ستون امن صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابن عمر بات سمجھنا نہیں ساٹھ صاحبہ نے بیعت کی یہ وہ لکھ رہے ہیں ہم نے تو پچہتر تک پہنچا دیا اور کہتے ہیں وہ اماں محبت فمن احب فلا یون کر والے لم یو فلا فرماتے ہیں جو شخص یزید سے محبت رکھتا ہے اس پر انکار نہ کیا جائے گا اس کو یہ نہ کہا جائے گا تو برا کام کر رہا ہے اور اسی سے پتا چلا کہ حافظ اصقلانی کا یہ فرمانا کہ یدین سے محبت رکھنے سے بندہ ایمان اس کا ضائع ہو جاتا ہے تو یہ کیا ایمان ضائع کرنے کا فتو دے رہے ہیں حافظ عبد الغنی مقدسی بات یہ ہے کہ بس جس کے دل شریف کو گمان شریف میں جو کچھ آتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ فرما رہے فلاں اگر جو فاسق تھا ان کے نزدیک تو فاسق کے ساتھ محبت جائز نہیں ہوتی جی یہ فد... ہمارے عقیدہ تحاویہ قدر موجود ہے ہم نحب الصالحین نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اولا نوحب الفاصہ وہ نبگد الفاس کا میرے میں لکھا ہے ہم فاسق لوگوں سے بگد رکھتے ہیں تو یہ تو محبت جائز رکھ رہے ہیں حافظ عبدالغنی مقدسی ہٹ جاؤ ادھر یہ آ بہت بڑے ہم مذہب کے امام یہ ہیں چار سو اکہتر غوش پاک کے دور کے غوث سے اعظم اور بغداد کے ہیں جی وہ بھی بغدادی تھے یہ بھی بغدادی ہیں غوث پاک کے دور کے ہیں اور بغداد شریف کے ہیں اور غوث پاک کے مذہب کے ہیں ان کا نام ہے ابو علی حسن بن احمد بن عبد اللہ دنیا میں مشہور ہیں ابن البنا ہم بلی ابن البنا ہم بلی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ان کی رد علی المتا دع بد مذہب اہل سنت کے مخالفین لوگوں کے رد میں یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے یہ میرے پاس موجود ہے یہ دیکھو اللہ اکبر کتنا بڑا بندہ ہے قاضی ابو یعلا کے شاگرد ہیں فقہ میں حافظ الحدیث ہیں نامور محدث جن کے روایتیں جن کے نام کتابوں روایتوں کے اندر موجود ہیں ان سے حدیث پڑھے اللہ اکبر ابن عقیل جیسے ابن عقیل محدث احمب ان جیسے بھی ان کی تعریف کرتے اور وہ کون ہیں ابن عقیل وہ غوث پاک کے استادوں میں ہیں اب یہ جو ابن البنا ہیں اللہ اکبر یہ طبقات الحنابلہ کے ذیل میں حافظ ابن رجب حنبلی ایک امام کا ذکر کر رہے ہیں عبد المغیث حربی رضی اللہ تعالی یہ غوث پاک کے مرید تھے کن کے مرید تھے غوث پاک کے مرید انہوں نے یزید کے دفاع میں کتاب لکھی ابن جوزی اور ان کی مخالفت بن گئی ابن جوزی یزید کے مخالف رقد علی متاصب الد لکھی متاثب عنید سے مراد ان کی یہی عبد المغیس آدمی ہیں انہوں نے یزید کے دفاع میں کتاب لکھی اب عبد المغیس ہر بھی جو ہیں کس پاک کے مرید انہوں نے یہ بات یعنی یزید کے دفاع والی بات انہوں نے کس سے لی حافظ ابن رجب لکھتے ہیں وہ یوقا لو ان عبد المغیث اب الحسن بن البنا فقیلا ان حسن ففی من اعظم یزید ولا ابن البنا جو تھے انہوں نے کتاب لکھی یزید کے مذمت سے برا بولنے سے روکنے کے لیے لانت کرنے سے روکنے کے لیے کتاب لکھی کس نے مہدس ابن البنا نے ہم بلی نے تو عبد المقیز ہربی نے ان کی اتباع کی جو کتاب لکھی یعنی ان سے عبد المغیز حربی سے پہلے کون لکھ چکے تھے ابن البنہ ابن البنہ بھی پھر گئے عالص سنت میں سے نہیں ہے عبد المقیز حربی غوث پاک کا مریض وہ بھی نہیں ہے وہ معدس وغیرہ سب گئے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کتاب لکھی ہے نا دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کاش کے آلہ حضرت کے سامنے جاتی میرے خیال میں تو پھر ابن جوزی نے بچتے اگر اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ جی بات آ جاتی تو ضرور فتویٰ ہو سکتا ہے تکفیر کا ہو جاتا ارد میں ابن جوزی نے صاف لکھ دیا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہزار بار معاذ اللہ امام حسین پاک کے سر شریف میں بدبو پڑ گئی عبد ابد المبیکر اد کیا قلم حضرت اٹھا رہے تھے اور پتہ نہیں دنیا میں کون کون سے اندھے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ کمال کتاب لکھی ہے وہ اندھے تمہیں شرم نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے اس میں وہ اندھے یہ میں لفظ پڑھتا ہوں کل ابن اب کہہ رہا ہے سل آجب من فیل عمر بن سعد و عبید اللہ بن زیاد و اِنم الجب من خدلا نے و بدوربہ بالقیب على سنیت الحسین و اے آدت المدینہ و قد تقرت ری ہو و قد تقرت ری ہو یہ لو لدینہ کی طرف سر شریف بھیجا یزید نے تو سر شریف کی ہوا بدل گئی تھی بدبو بدل گئی بدبو پیدا ہو گئی وہ خدا کا خوف کر وہ ابن جوزی کیا لینا تھا تو نے یزید کی مخالفت میں اہل بیت کو نہیں چھوڑا غلط چلے بندہ تو ایسے ہی نتیجہ نکلتا ہے وہ عام پارٹیوں یہ جماعتوں پارٹیوں والے یار یہ بڑوے کہتے ہیں ہمارا شہید ہوا خوشبو ہمارا شہید ہوا خوشبو یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارا بابا توفیل شہید ہوا اس کا میں نے جنازہ پڑھایا تین کے چار مہینے بعد مٹی سے نکالا مٹی سے قبر سے نہیں مٹی اوپر پڑی ہوئی تھی نکال کر جنازہ پڑھایا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پورا مجمع کہتا تھا خوشبو ہے جتنے بندوں نے جنازہ پڑھا خوشبو آ رہی چار چار مہینے مٹی میں پڑا رہے توفیل کا سر جو قرآن کی خدمت کرتا ہے اس کے سر میں بدبو جس میں نہیں پیدا ہوتی امام حسین کے ہو گئی افسوس ہے میں نے جہدی کاش کے قلم یہ کتاب اٹھاتا اور جلا دیتا تو اپنے ہاتھوں سے اور اگلی بات لکھ دیکھو وہ بھی اس میں لکھ دی حضرت سوال ہوا اس پر کہ یار حضرت معاویہ کو تو حضور نے فرمایا اللہم اے اللہ اس کو محدیہ ہادی ماہدی بنا دے انہوں نے اس کو خلیفہ بنایا نائب بنایا, ولی عہد بنایا تم اس کو کیا کہہ رہے ہو تو جواب دیتا ہے وہ یار فرم حضور کی حدیث ہے نا تو حضور کی حدیث ہے نا دعا ہے نا دعا تو دعا کون سی پوری ہونا ضروری ہوتا ہے کوئی دعا پوری ضروری ہوتی ہے لہذا دعا یہ حضور کی قبول ہی نہیں ہوئی لا حول ولا لاکھ وہ جوزی تیر دیر میں حدیث نہیں آئی تھی کلو نبی نے مستجاب ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے حضور نے فرمایا رد نہیں ہوتی لیکن دیکھ تو عید کے تعصب میں اتنا کیا کہوں میں بیڑا غرق ہو گیا کہ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے اہل سلت کی عقیدہ کے ہوتے ہوئے اتنا غلیظ بات لکھ دی یار ہوئی تو دعا ضرور اتنوں ہی قبول ہو جائے پاک, پاک رسول کی قبول نہیں ہوئی تو تیری قبول ہوتی ہے یہ بھی اسی الرد علم عند نے بندہ ناشیف ابن جوزی پوری کتاب کا رد لکھ کر بیت یزید میں بطور زمیمہ ڈال چکا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آنے والا ہے پوری کتاب کا رد لکھ دیا یہ لکھا ہوا ہے. کتاب کے ستہتر سبق فمل سمن درور دعائے الجاب تو آپ نے دیکھ لیا یہ صاف کر رہا ہے دعا کا مقبول ہونا ضروری نہیں یہ پیچھے یہ حدیث دے رہا ہے اللہ مجالب حادیے وہ اور پھر کہہ رہے ہیں حضرت کہ اگر حضور کی دعا قبول ہوتی تو شفین ہوتی و خدا اچھا بہت اچھی محترس ابن جوزی میں بچہ ہوں میں سامنے بیٹھا ہوتا آپ کے تو تھوڑا سا اشارہ دیتا اور آپ فوراً توبہ کرتے بتاؤ اشرم و بشرم کو جانتے ہوئے ابن جاؤزی انہوں نے جمل کی طلحہ دوپہر کون ہے کیا کیا رسول اکرم صلی اللہ علام نے ان کے متعلق فرمایا کیا کیا ان کی بشارتیں ہیں اور ان کی دعائیں ہیں. وہ جمل کیونکہ کی انہوں نے جمل والے ان کے حق میں حضور کی دعا قبول رہتی ہے صفین والوں کے متعلق نہیں رہتی شاہ باش! اور عجیب بات پھر یزید کو والد بنا اتنا معلوم نہیں کہ اس کو خطاعت خطا اتیادی زیادہ زیادہ زیادہ خطا خطا کہو گے خطا اتیادی جو ہے وہ تو ہدایت کے خلاف ہوتی ہی نہیں کتنی خطائیں ہیں اشتہادی یا اما کرام سے باب آدم علیہ اسلام سے خطائیں اشتہادی ہوئی تو کیا گے ہدایت نہیں تھی شاہ باش لیکن یہ کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں خدا کی ناراضگی تھی ابن جوزی پر کہ قلم ناجائز اٹھا رہے ہو تو یہ دیکھو شاباش لکھو جو کچھ نہیں لکھنا وہ بھی لکھو لکھ دیا اب آلہ حضرت یہاں کیا فتویٰ چلاتے ایمان سے بتانا امام حسین کے سر مبارک کی اتنا گستاخی توہین سننے کے بعد کیا فتوا چلاتے لیکن اس پر مطلع نہیں ہوئے اس کے بعد یہاں نبلہ کے اما کرام آ گئے. پھر دنیا کے منع منائے امام امام خجت الاسلام امام غزالی یہ شافیوں میں آ بات اب کن میں آگئی اللہ بکر وہ تو کہتے ہیں فک فسک اور گنا ہے کی نسبت کرنا کسی مسلمان کی طرف اس وقت تک جائز نہیں جب تک یقین نہ ہو. احیاء علم الدین شریف میں کیا لکھا ہے خصوصاً پھر جو وافایات تل این قاضی ابن خل نے خط پورا امام غزالی کا فتو شریف پورا کلم ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے وہ تو فرماتے ہیں ہم جب بخشش کی دعا مانگتے ہیں مسلمانوں کے لیے تو یزید شامل ہے ہماری روزانہ کی دعا میں امام غزالی فرماتے ہیں میری روزانہ کی دعا میں شامل ہے جو مسلمان دعا مانگتے ہیں ان کی دعا میں روزانہ یزید شامل ہے کہہ دو آلے سے خارج ہے اب آ جاتے ہیں مالکیوں کی طرف اسی دور کے مالکی جس دور کے ہاں یہ پچھلے پچھلے دوروں کی بات کر رہا ہوں چوتھی پانچویں صدی بس یہ دیکھو کیا بات سنانے نے لگا ہوں بخاری شریف کی سب سے پہلی جس شرح جس بندے نے لکھی ہے نا بخاری شریف کی سب سے پہلی شرح لکھنے والا ابام محلب بن نبی سفرا مالکی محلب بن نبی سفرا یہ شاہجارت النور ذکیہ مالکیوں کے طبقات حالات پر سب یہ ترجمہ نمبر ہے تین سو سن تالیس. القاضی ابو القاسم المحلب بن احمد بن ابیس افرا التمیمی پکے عربی ابھی اب لقب ابلقب دیکھے الحافظ المحدث العالم المتفنن بخاری کی سب سے پہلی شرح اس مرد نے لکھی ہے وفات کس میں ہے چار سو چھتیس میں میں نے کہا اسی دور کی بات کروں گا پرانے. انہوں نے جو بات لکھی حدیث ہے نا بخاری شریف میں اب جائش جیش جو مدینہ کیسر کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا پہلا لشکر دستہ اللہ کو اکبر تو وہ بخشے مغفور ہوں گے یہ جو لکھ رہے ہیں محلب اور ان سے نقل کر رہے ہیں سارے بخاری کی جتنی شرب شروحات لکھنے والے ہیں اس مقام پر محلب کی عبارت سارے ذکر کر رہے ہیں وہ میں سناتا ہوں کیا لفظ ہیں آج تمامی کی شرح پڑی تھی وہ نہیں اٹھائی آپ نے یہ دیکھو بھائی دمامنی امام کی جو شرح ہے بخاری کی اس سے نقل کر رہے ہیں الفجر السات والے محمد بن الفدیل بن الفاطمی ازر ہنی تیرہ سو اٹھارہ ہجری میں مالکی مذہب کے ہیں بہت بڑی شرح لکھی ہے بخاری پر اس میں دمامینی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں قال المحلد منہد الحدیث اس حدیث سے کون سی ابل و جیس والی سبت خلافت وزید بن معاویہ یزید بن معاویہ کے خلافت ثابت ہوئی وفی ہے انہو من اہل جنت اور اس, اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ جنتی شخص ہے یہ شرح اپنے بطال بخاری کی یہ دوسری شرح وہ پہلی پیش دودھ یہ اس کا ان کا حوالہ دے رہے ہیں چار سو انچاس میں ان کی وفات ہے کال المحلب منحد الحادیث معاویہ النّہ من غزل غزل روم و اپنے ہی یزید غزہ مدینہ تک کا اس میں فضیلت معاویہ پاک کی اور ان کے بیٹے یزید کی فتح الباری کے الفاظ دیکھیں محلب کے حوالے دیتے ہوئے قال المحلب فیاد الحدیث من قبا تن لے معاویہ لے انہ اول من غزل بخر اس حدیث میں معاویہ کی فضیلت ہے کیونکہ سب سے پہلا خلیفہ جس نے سمندری جنگ لڑی کا فروں کے ساتھ وہ حضرت معاویہ ہے وہ منقبت والے نہیں اول منقزہ اور اس میں منقبت دوسری ہے یزید کی حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کی کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے مدینہ قیصر پر جنگ یہ فتح الباری میں محلب کے حوالے سے ہے اچھا اب اسی حوالے کو جتنے قسطلانی سب نقل فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے محلب کا یہ فرمانا بالکل یعنی مسلم ہے تحقیق شدہ ہے سب کے پاس ثابت ہے تو محلب اتنا بڑا جس کے لقب آپ نے سن لیے اتنے بڑے امام وہ یہ فرما رہے ہیں یہ فاسق کے متعلق فرما رہے ہیں وہ فاسق مانتے تو ایسا کہتے تیجما کہاں رہا یہ دیکھو اسی مالکی مذہب کے امام یہ دسویں صدی کے کون سی سدی کے ابن کاسی مشہور ہیں مواہب الجلیل بڑی فقہ میں مال کی فکہ میں ارشاد مقاصد حدیث الحبیب کتاب آن حدیث کے مقاصد بخاری شریف کے مختصر بیان کرتے ہیں تو اس کتاب میں اسی حدیث کے تحت جو لکھ رہے ہیں یہ اب اندازہ لگا ہے یہ محلب وغیرہ کا حوالہ نہیں دے رہا خود اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں ابن قاضی خود اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں ابن قاضی مالکی رضی اللہ تعالی فقیر ہیں ان کی کیا کیا کتابیں آپ کو بتاؤں میں میرے پاس بھی پڑی ہیں فرماتے ہیں غزاہ یزید ابن بنو تھا فسابتا بے حید الحدیث ان مغفور الہو فرماتے ہیں یزید نے مدینہ کیسر کی جنگ لڑی اس سے پتا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے ثابت ہوتا ہے اس سے یزید تو بخشا ہوا ہے یہ دیکھو الودایا انایا یہ جو نیا نسخہ آیا ہے دارو ابن کثیر دمشق بیروت کا اس کے آٹھویں حصے سفر نمبر تین سو تینتیس پر محد اصاکر کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے اور حافظ ابن اساکر فرماتے ہیں حدثنا حد اب الفاضل محمد بن محمد بن الفاضل بن المظفر العبدی کاغل البحرین میں لفی وکا تباہ لی بے خطی ہی فرماتے ہیں انہوں نے میرے پاس خط بھیجا قاضی ابو فضل بحرین کے قاضی تھے اس وقت حافظ محد سے اشاکر کے دور میں انہوں نے میری طرف خط لکھا قاضی بحرین نے جن کا نام شریف لے رہا ہے ابو الفاضل محمد بن محمد بن الفاضل بن المظفر العبدی انہوں نے اپنے ہاتھ شریف سے میرے پاس خط لکھا خط کے اندر ایک خواب لکھا وہ خواب کیا ہے رہے تو جدید ابن مواویہ ابن الوداع نے آئے میں لکھا ہوا اس سے پڑھ رہا ہوں میں شرم نہیں آتی میں جدید ہی بن گیا تو یہ کون ہے ان کو کہ میں ان کی پڑھ رہا ہوں اپنی تو نہیں سنا رہا جن کی سنا رہا ہوں وہ امام اور جو سنا رہا وہ پلیت لاکھ ہے ایسے فیصلے پر کیا کہہ رہے ہیں وہ خط لکھا قاضی بحرائن نے جن کو محدث بن آساکر کو اس میں لکھا میں نے یزید بن معاویہ کو وہ خواب میں دیکھا میں نے کہا انتقت حسین حسین کو تو نے قتل کیا فقال اللہ میں نے تو نہیں کیا فقلت تو میں نے کہا هل غفر اللہ الک کہ اللہ نے تجھے بخش دیا قال نعم ہاں مجھے بخش دیا وہ اد الجنت اور مجھے جنت میں داخل کر دیا خدا نے نہ محدث ابن آساکر کو فرق پڑا وہ حسینی کے حسینی رہے نہ فرق پڑا قاضی بحرین کو خواب دیکھتے ہوئے صبح اٹھتے اور کہتے اللہ بچانا میں تو کافر ہو رہا ہوں میں تو آہل بیت کا دشمن بن گیا کیا خواب دیکھا یہ تو سراسر شیطانی ہے وہ الٹا لکھ رہے ہیں محدث سے بنے آساکر کو اور اس کو اٹھاتے ہیں وہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں حافظ بن کثیر بیٹھے تھے انہوں نے اپنی تاریخ میں ڈال دیا اللہ لاکھ ہے ان لوگوں پر جو دھوڑ میں ٹٹو چھوڑتے رہتے ہیں کافر کافر کے فتوے لگ رہے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے جو بات کر لیتا ہے گستاخے والے بیت بن جاتا ہے منہ کی کھاؤ ضلت اٹھاؤ ایسی ذلت اٹھا رہے ہو کہ خود اپنے اماموں سے ہاتھ دھو رہے ہو وہ ظالم کے بچے اپنے اماموں سے ہاتھ دھو رہے ہو اور کیا کر ہو اور یہی تو عالم باطل چاہیں گے کہ اپنے اماموں کو کافر کہتے جائیں کسی کو بھی کہتے جائیں کسی کو کچھ کہتے جائیں اور پھر پیچھے کے بچے گا چڑکڑا کیا بچے گا چنکنا کیا کرو گے خیر یہ تو ماننا پڑے گا او بھائیو کہ یہ سارے اس کو فاسق مانتے تو ایسے کہتے تو کیا اہل سندر سے کھارے جائیں گے اجماع کیسے بنے گا ان کے اجماع کیسے بنے گا بھائی یہاں پر ایک بات کرتا چلوں یہ ہماری القوثل جاری بخاری کی شرح ہے امام قرانی یہ پہلے شافعی تھے پھر حنفی بنے اور یہ محمد فاتح خستنتنیا محمد ثانی فاتح خستنتنیا یہ ان کے استاد تھے انہوں نے ایک بات لکھی ہے لیکن بات غلط لکھ بیٹھے وہ آپ کو کرو. کہتے ہیں اس حدیث میں آیا ہے اگر ایسا مراد لیا جائے قتال یعنی حدیث میں جو آج پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس سے مراد ہو اگر قتال خالی لڑائی تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا لا کچھ بھی نہیں ہوتا حضور فرما رہے ہیں پہلا دستہ حملہ کرے گا تو بخش دیے گا جائے حضور کی زبان نبوت تو ان کو بخشا ہوا کہہ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھو کیا اللہ فضا میں تو حیران ہو گیا پڑھتے ہوئے فن کان اجہاد ہوں دل کتاب فلاں جلد مو اللہ اگر محض قتال ہے تو یزید اس کے کی وجہ سے کیسے بخشا جائے گا تو حضور کیوں فرما رہے ہیں بھائی وہ آہلِ قتال کو ہی تو فرما رہے ہیں یغزو کے لفظ حضور کیوں فرما رہے ہیں آپ نے غور نہیں کیا یغزو کا کیا مانا ہوتا ہے اور اگر حضرت کہتے ہیں اگر ہو فتح مراد حدیث میں کیا مراد ہو فتح مراد ہو تو وہ تو ہم کر چکے ہیں میں ساتھ تھا ہمارے دور میں محمد فاتح ثانی تشریف لے گئے تو میں ساتھ تھا افسوس ہے افسوس ہے اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے کے لیے تیر حدیث کو مار دیا حدیث کے لفظوں کو بڑا خراب کر دیا ادھر یغزو آ گیا وہاں پر یفتا ہو کو تو نہیں آیا اول مدینہ تھے اب و جیش یک مدینہ تک کا اشارہ وہاں پر یہ نہیں ہے او جیشن یفتا خرو مدینہ تک کا اشارہ مقبول ہر یہ نہیں برمایا جو لشکر فتح کرے گا افسوس ہے سارے بخاری بخاری بن رہے تھے بخاری کی شرح کر رہے تھے لیکن تعصب میں آ کر اتنا غلط بات کر دی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ حد سے جب بھی حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی بڑھتا ہے نا خدا تعالی اس کی توفیق نے کر لیتا ہے بس بات خیر میرے بھائیوں آخری دو حوالے اُسے ایک پرانا سناتا ہوں یہ کون ہے یہ قاضی ابو بکر ابن العربی ہیں حجت السرم امام غزالی کے شاگرد ہیں مالکیوں کے محدث ہیں محتاطہ پر شرح المتقا ان کی ہے المنتقا کہ وہ باجی کی ہے القبص القبس کی شرح پڑی ہے میرے پاس ترم پر شرح ہے دنیا میں مشہور ہے حافظ الحدیث محدث تھے اسی دور کے تھے پچھلے امام غزالی کے جو شاگرد ہیں آپ نے الآواز القباسم میں یہ دیکھو من لکھا اللہ والمجان. ترف ادون الملحدہ بھیاس محدود فرماتے ہیں پیچھے او بھائیو امام احمد بن حنبل کا ایک حوالہ دینے کے بعد فرماتے ہیں یہ جو مورخین ہے کہاں ہے اس حوالے سے شرابوں فجور کی کئی قسمیں ثابت کرتے ہیں کیا یہ شرماتے نہیں ہیں اللہ تستا یہ اللہ یستا یہ شرماتے نہیں ہیں مور کہ اُس, اس کی طرف نسبت کرتے ہو یزید کی طرف شراب و نوشی کی بدکاریوں کی بتاؤ قادی ابو بکر ابن عربی خارج ہوگا گئے اللہ سنت سے اب سنو بڑی عجیب کہانی سننے لگا بہت ہی عجیب کیا کیا حقائق چھپائے گئے ہیں ظلم دیکھ یہ کتاب ہے فقہ ہمبلی کی اور جو بات لکھ رہے ہیں نا وہ میرے بھائی بہت یہ کئی حضرات ان سے پہلے کر چکے اور یہ قصیدہ حمزیہ کی شرح پڑھی ہے المیناح الفکری آج کی آلام دیکھو اللہ اکبر جی یہ دیکھو یہ فقہ ہمبلی کی کتاب ہے امام روحبانی ہمبلی بارہ سو ترتالیس میں وفات ہے مطالب بول فی شرح المنتہا فی ہم بلی اس کی جلد نمبر چھ ہے کتاب الحدود ہے اس کے اندر صاف لکھ رہے ہیں او بھائیو فرماتے ہیں جس طرح حضرت حضرت معاویہ اٹھے مولا علی کے مقابلے میں تو جو حکم ان کا ہے اسی طرح کا حکم حسین پاک پر لگے گا یزید کے مقابلے میں اٹھنے پر جیسا لگ رہا ہے میں برت پڑھتا وہ نذیر ازالے کا حال معاویت حسن قبل نضول ہی لہو عن الخلاف علی حسن اور علی دونوں کے ساتھ جو معاویہ پاک کا ہے فنحو کا نہ متغلباً باغین <عَلَيْهِمَا> وہ متغلب اور باغی تھے حسن اور مولا علی کے مقابلے میں ان کے دور خلافت میں لاکن غیر و آسمین لیکن وہ گناہ نہیں ہیں کیوں لہاد ہے یہ اشتہاد کی وجہ سے فل حسین کزا لے کر یہ صاحب لکھو لہذا حسین پاک بھی پیسے ہی ہے جو حکم حضرت معاویہ کا ہے انہیں کا وہ ہے ادھر دیکھو یہ تو ان کو دیکھ ہے. اب ان سے پہلے کتنے بندے لکھ گئے یہ بات یہاں میں یہ نہیں دکھانا چاہتا کہ یہ جو لکھا ہے اس کے مقابلے میں کوئی حضرات نہیں ہے مقابلے میں تو ہے میں تو صرف اجماعت توڑنے کے در ہوا ہوں اجما کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی نے مخالفت نہیں کی سب نے اتفاق کیا اور میں تو کتروں کا اتفاق اختلاف دکھا رہا ہوں یہ کون ہے محد حکی مکی شافعی جن کی کتاب دکھانے لگا ہوں یہ ہے المینکی مشہور ہے دنیا میں اس کا نام اف الفل ام ل قصیدہ حمزیا جس طرح قصیدہ بردا ہے نا امام برسری کا اسی طرح ان کا ایک اور قصیدہ ہے اس کو قصیدہ حمزیا کہتے ہیں اس کے آخر میں حمزہ ہے ردیف حمزہ اس وجہ سے تو اس کی شرح المینا المکیہ میں امام ابن حجر ہے تمی لکھ رہے ہیں وب ہیردوزن ماقیل نذیر و ضالغ حال وسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل نظول کرم اللہ وجہ پین کانا لاکن غیر لجتحاد ہی فل حسین رضی اللہ عنہ قدال کا ذالك. اب ظاہر بات ہے روحبان حمبلی وہ تو ہے کس صدیقے یہ تو ہے بھائی تیرہویں صدی اور یہ کون ہے ابن حجر حتمی یہ ہیں دسویں صدی کے کون سی سدی ہی وہی عبارت جو روحبانی ہم نے نقل فرمائی یہ ان کے پاس موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ اس عبارت کے قائلین اہل سنت میں ابن حجر حتمی مکی فقی جو ہیں ان کے دور میں تھے اب خدا جانے ان سے پہلے کے کتنے دور تک یہ بات چلی تو بتاؤ یہ کیا کہا جا رہا ہے اب اس سے کس چیز کی نسبت حسین کی طرف ہوتی ہے پاک حسین کی طرف وہ خود مولوی دوسرے تیسرے ہمیں یزیدی کہنے والے حسین پاک کے حق میں غلب کرنے والے وہ خود ہی سمجھیں گے کہ کیا غرضے کے ایسے مسئلے کو اجماعی کہنا سراسر غلط ہے. یہ ہے دعوی اجماع کا ابقال یہ آخری دو حوالے جو میں نے دیے ہیں ان بزرگوں کے یہ صرف خطا اشتہادی کی نسبت کے اثبات کے لیے دیے ہیں ورنہ یہ کہنا مقصود نہیں کہ یہ دونوں صاحب یزید کو فاسق نہیں سمجھتے اور آخر میں میں یہ کہتا چلوں کہ یزید کا جو فسق کا مسئلہ ہے ہماری نظر میں تمام تحقیقات کے بعد وہ یہ ہے کہ نہ ذنا اس سے ثابت ہے نہ شراب اس سے ثابت ہے نہ ترکلاد اس سے ثابت ہے نہ قرآن احکام سے تعدی اس سے ثابت ہے بلکہ آپ کو دکھا چکا ہوں کہ امام احمد نے اگر فرمایا روایت جائز نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس, سے اس کی روایت کو اپنے لیے دلیل بنا لیا کتاب ابو یوسف سے جس طرح میں ثابت کر چکا ہوں تو اب جو بات رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے صرف مدینہ والوں کی لوٹ مار اور مکہ پر حملہ یہ دو باتیں رہ جاتی ہیں اب اس سے یقینی حتمی طور پر اس کا فاسک ہونا اس وجہ سے ثابت نہیں ہوتا کہ شبح اشتہاد موجود ہے اور اگلوں نے پہل کی ہے اس نے پہل نہیں کی اور اس کے سامنے وہ حدیث کھڑی ہے کہ جب امت مجتمع ہو جائے کسی خلیفہ پر جو کے خلاف اٹھے فخ طلوع ہو منکان مسلم میں موجود ہے جو بھی اس کو قتل کر دو تو یہ شبہ تو اس کے پاس موجود ہے تو شبہ اشتہاد کی وجہ سے اب یہ فسق کا یقینی قطع ہونا نہ رہا اب بات رہ گئی فسق کی اس کی طرف نسبت کی تو یہ زنڈی ہے اب فیسک زنی اس کا میں کائل ہوں فسق کا قائل ہوں میں وہ بھی جو اس نے حملے کیے اور لوٹ مار کروائی اس کی قطع یقینی نہیں کہہ رہا کیوں کہ شبہ اشتہاد موجود ہے اب رہ گیا فیسک زنی تو اب فیس زنی جو ہے اس کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کرنا امام غزالی وغیرہ سب لکھ رہے ہیں کہ جب تک قطع یقین نہ ہو نہیں کر سکتے جب نہیں کر سکتے تو فسق کی فسق ذنی اس کا میں قائل ہوں لیکن فسق کے فسق کی نسبت اس کی طرف کرنا اور فاسق کہنا فاسق کہنا ظالم کہنا وغیرہ اس کا ہر قائل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے یہ شرح میں جائز قدر آتا ہے یہ ہے میرا کی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 دلائل ہونے چاہیے برہانی دلائل ہونے چاہیے تو اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو ہم دلّاہ ناچیز کے دروازے کھلے ہیں آئے انشاء العزیز بیٹھ کر پوری تسلی کرا کے بھیجوں گا اگر وہ میری کوئی تسلی کرا دے گا تو میں اپنا موقف چھوڑ دوں گا بس